ترسی پڑی اللهم صل علی سیدنا محمد اللہ وہ جی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 تو جہان ہے فرماتے ہیں والد دیکھ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ ہو وجہ نشا تیزیرات ہو ہاں کو پار سلسیاں فخرے زمین نو آسماں فخرے زمین نو آسماں فخرے تم ہی تو وجہ نشاد زندگی راحت جان تم ہی تو ہو سے کرو بیان کسے کرو بیم کروں غم کس سے کرو بیم کرو غم پاؤں امان غم پاؤں کا امان گم امو امان تمہیں تو ہو نشات زندگی راہ جا تمہیں تو اسلگے و کل الخلائی کے مجموری سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ عبارک و تعالیٰ کے منہ سے پیداش تمام مخلوق میرے منہ سے تو فرماتے ہیں اصل شجر خود کی ہے مجاد کیا اعلیٰ کلیم و نجیم مسیح و سفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ کس کی بے خبری ہے یہ مخلوق کی بے خبری ہے یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے میدان محشر جب سورج سوا میزے پر ہوگا اور امتحان کا دن ہوگا تب ساری مخلوق جائے گی آلم علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو سب انسانوں کے باپ ہیں آپ دیکھیے ہم پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے کچھ ہمارے لیے کریے کچھ مدد فرمائیے تو فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے رب کو ایسے بغت میں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہوگا کسی اور کے پاس جاؤں جہاں تک کے سب انبیاء گرام کے پاس جائیں گے پھر عیسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسا علیہ السلام خبر دیں گے کہ یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہوگا لیکن ہاں میں جانتا ہوں وہاں چلے جاؤ سب سرکار کی دارگاہ میں آئیں گے تو سرکار فرمائیں گے آنا لہا انال ہاں میں ہی ہوں میں ہی ہوں پھر سرکار ایک طویل سردا فرمائے پھر ندا ہوگی یا محمد ارفارا اپنے سر کو اٹھائیے مانگیے کہیے آپ کو سنا جائے مانگیے آپ کو عطا کیا جائے وا سفا فرمائے تم شفا کرو تمہاری شفات قبول ہوگی تو یہی یہی فرماتے ہیں کہ اب ترکی ہے مجاد کیا کر سب, سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی زباں تمہیں تو ہوشا تندگی راہتے جا تمہیں تو ہو